بسم اللہ الرحمن الرحیم مرشد اکمل اور جالی پیر تصنیف حضور سلطان احمد علی صاحب مرکزی سیکٹری جرنل اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے اپنی رحمت و کرم سے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا جس کا امتی بننے کے لیے انبیاء کرام بھی دعائیں مانگتے گئے اور تمام تعریفیں اس مال کے حقیقی کی ہیں جس نے انسان کو اپنی نیابت عطا فرمائی یعنی اس کو خلافت الہیہ کا تاج پہنایا اور تمام تعریفیں اس ذات واحدہ شریک کی ہیں کہ جس نے اپنا جلوہ ظاہر کرنے کے لیے اور ہمیں اپنی معرفت و پہچان کے لیے اس کمرۂ امتحان یعنی اس عالم رنگ و بو میں اتارا اور کروڑوں اربوں درود ہوں اس محبوب ذات حق پر کہ جس کا مقام ہر کسی کی سوچ اور ہر کسی کے علم و عقل ہر کسی کے خرد و فہم سے بہت بالا تر ہے اور اربوں خربوں سلام ہو ان کی ذات پر جس کے روئے وضحاح میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ظہور فرما کر اس کائنات ارض و سما کے درمیان ہی نہیں بلکہ کائنات الہی کی جہاں جہاں تک وسط ہے اس جگہ کو ان کے رخ انور سے منور فرمایا اور کائنات کی تمام خوبصورتیاں کائنات کے تمام حسن اور کائنات کے تمام خزانے فدا ہوں ان پائے اقدس پر کہ جن کے اس کائنات لگتے ہی ظلمت و تاریکی کی یہ نکری خالصتاً اللہ تعالی کے انوار و تجلیات سے جگمگا اٹھی کیونکہ اس ذات محبوب میں خود ذات باری تعالی عیاں ہے محترم و معزز قارئین السلام علیکم و رحمۃ اللہ و براکاتہ یوں تو اس دنیا میں علم کی کوئی کمی نہیں ہے جا بجا تعلیمی مراکز چاہے کسی بھی شعبے کی تعلیم کھل چکے ہیں لیکن جو چیز انسان کی روح کو تقویت پہنچاتی ہے اس دنیا میں میں اسی طرف آپ کی توجہ کرانے کی کوشش کروں گا کہ وہ تعلیم ہم کو کہاں سے مل رہی ہے اور آج امت مسلمہ کے نزوال کا سبب کیا چیز بن رہی ہے اور کس چیز کی کمی ہے اور اس کو پورا کیسے کیا جائے جیم جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدا تا ملتا ڈڈواں مچھیاں ہو جے رب لمبیاں والا ملدا تا ملدہ بھیڈا سسیاں ہو جے رب راتی جاگیاں ملدا تا ملدہ کال کڑچیاں ہو جے رب جتیاں ستیاں ملدہ تا ملدہ دانداں خسیاں ہو رب تنہا نو ملدہ یا حضرت باہو نیتا جنہاں دیاں ہچیاں ہو اگر آج وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے تو امت مسلمہ کو ایک قیادت کی ضرورت ہے جو ہر لحاظ سے الشیخ فی قوم ہی کمب ہی فی امت مرشد اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے کی مسداک ہو اور وہ ہستی الف میم کے مقام پر فائز ہستی ہو جس کی ایک ایک ادا ایسے ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ و وسلم کی ایک ایک ادا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک زندہ تاریخ بنا کر بتایا ہے اس کی بھی ایک ایک ادا دنیا میں تو ایک زندہ اور مستند تاریخ کی حیثیت رکھتی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز بھی اس ہستی اکمل کا چہرہ ہو جس کے بارے میں آقا علیہ السلاط وسلام نے ارشاد فرمایا من نازا رقا ان انما یان اللہ جس نے ان کو دیکھا اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کیونکہ وہ مرشد اکمل ہستی اللہ تعالیٰ کا شیشہ ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر یعنی اللہ تعالیٰ کے اس شیشے میں تجلی بھی اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہو چکی ہوتی ہے جس کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے ہمیں ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو فقر محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم بسوز صدیق چشم عمر علم حیدر فکر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا خاتون جنت صبر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ المختصر لسان پیر دستگیر باہو رحمت اللہ علیہ جیسے اوساف و کمالات کی حامل ہو وہ ہستی اگر اس دور میں اس قوم کی کشتی کو چلائے تو کسی کنارے کی امید رکھی جا سکتی ہے ورنہ عام حالات جو کہ پہلے چلتے رہے ہیں یا چل رہے ہیں ان حالات میں کشتی کو بھنور سے نکالنا تو عام کسی پیر کا کام ہے نہ کسی عالم کا نہ کسی دوسرے राहनुमा کا کشتی کو بھون سے نکال لانے کے لیے وہی وہ ہستی تلاش کرنا پڑے گی کیونکہ ہمیں اپنے آکا کی وماینت کو انل کی زبان پر اعتماد کامل ایمان مکمل اور یقین اکمل ہے کہ دنیا میں کوئی دیوار بھی ایسی نہیں بچے گی جس پر اللہ تعالی کے دین کا پرچم نہ لہرا رہا ہو معزز قارین کرام اگر ہم آج دیکھیں کہ کیا کہیں ایسا کوئی چہرہ ہے جس پر اللہ تعالی کے انوار و تجلیات اظہر الشمس ہوں جس کے اوپر فواء الذیع یا قلبی کا دعویٰ کیا جا سکے جس کے ہاتھوں کو یدلتی یب تشا بحا کا مستاق ٹھہرایا جا سکے جس کے کانوں کو سم اہی یسماؤ بحا کا حامل قرار دیا جا سکے جس کی زبان کو لسانہ ہو الطی یا تقلّم کی زبان کہنا گوارا کیا جا سکے جس کے پاؤں کو رجلا التی یمشی بہا کے پاؤں تسلیم کیا جا سکے جس کی آنکھ کو باسرہ الذیع یبسرو بہا کی آنکھ مانا جا سکے میرے مسلمان دوستو بھائیو بزرگو آج ہم اگر ایک نگاہ اٹھا کر بھی مشاہد کی طرف دیکھیں تو ہماری نگاہ علامہ اقبال کی اس بات کے مطابق اتنی نیچی ہو جاتی ہے پھر راستے کو دیکھ کر چلنا بھی محال ہو جاتا ہے دورے حاضر کے مشائق کے بارے میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہو تم آباد قبروں کی تجارت کر گے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود مصر حاضر کے جو مشائق ہیں انہوں نے ایک پاک اور لطیف شعبے کو جو اسلام کی بنیاد ہے جسے ہر دور میں مضبوط رکھنا ضروری تھا اور ہے اور ہوگا وہ تھا تصوف اور روحانیت کا شعبہ اس کو انہوں نے اتنا ضعیف کر دیا ہے کہ اب اس کا تصور ہی تبدیل ہو گیا ہے اور اس کی پاکی کو اتنی تغلاثتوں میں ڈال دیا ہے کہ اب منشیات کے بڑے اڈے بھی درگاہوں اور خانقاہوں کو سمجھا جاتا ہے اور اس لطیف شعبے کو اتنی بے چینی اور بے سکونی میں ڈال دیا ہے لوگ اس میں آ کر بھی افیم چرس بالخصوص سبز پانی یعنی بھنگ تلاش کرتے پھر رہے ہیں اب مشائق اپنے آپ کو معالج دے باز اور شیطانی عملیات پر کامل مکمل اور اکمل ظاہر کر رہے ہیں معالج شعبے باز اور شیطانی عملیات پر عبور سے کیا مراد ہے جب کہ مندرجہ بالا سے کوئی بھی چیز پیر یا مرشد میں نہیں ہونی چاہیے اگر ہو تو جان بس وہ مرشد ناقصوں نامکمل اور رہزن ہے معالج اب جو مرشدوں نے اپنا کام بنایا ہوا ہے یعنی جو معالج جو بنے ہوئے ہیں اتنے تھرڈ کلاس اور گھٹیا معالج بنے ہیں کہ سن کر بھی شرم کے طوطے مر جائیں یعنی ایک مرید آتا ہے پیر کے پاس کہ پیر صاحب میری گائے دودھ نہیں دیتی آپ دعا کریں یا توجہ کریں تاکہ میری گائے دودھ دینے لگ جائے تو پیر صاحب نے اپنی پیری کا ڈھنڈورا پھیلانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز دم کر کے دیتے ہیں تاکہ یہ گائے دودھ دینے لگ جائے ایک اور مرید آتا ہے کہتا ہے کہ پیر صاحب میری بھینس کو حمل نہیں ٹھہرتا آپ مہربانی کریں تاکہ میری بھینس کو حمل ٹھہر جائے تو پیر صاحب اپنی پیری کا لوہا بنوانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز دم کر دیتے ہیں تاکہ اس کی بھینس کو حمل ٹھہر جائے ایک اور مرید آتا ہے کہ پیر صاحب میری بکری کے بچے مر جاتے ہیں آپ کوئی چیز دیں تاکہ میری بکری کے بچے نہ مریں. تو پیر صاحب اپنی پیری کا دھاک بٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز دم کر کے دیتے ہیں تاکہ اس بکری کے بچے نہ مرے ایک اور مرید آتا ہے کہ پیر صاحب مرغی انڈے نہیں دیتی کوئی چیز دم کر کے دیں تاکہ میری مرغی انڈے دینے لگ جائے تو پیر صاحب اپنی پیری کو مزید اوجے سریا پر لے جانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز دم کر دیتے ہیں تاکہ یہ مرغی انڈے دینے لگ جائے ایک اور چیلہ آ جاتا ہے کہ پیر صاحب میرا بٹیر صحیح نہیں لڑتا کوئی چیز دم کر کے دیں تاکہ میرا بٹیر صحیح لڑے تو پیر صاحب اپنی پیری کو چار چاند لگانے کے لیے اسے کوئی چیز دم کر دیتے ہیں تاکہ اس کا بٹیر صحیح لڑنے لگ جائے تو اب یہ تمام عمل ہو گئے تو مرید بڑے اکڑ کر چلیں گے اور اپنے پیر کی پیری کو چمکانے کے لیے وہ پورے علاقے میں ایسی باتیں بتائیں گے کہ میری گائے دودھ نہیں دیتی تھی یا میری بھینس کو حمل نہیں ٹھہرتا تھا یا میری بکری کے بچے مر جاتے تھے میری مرغی انڈے نہیں دیتی تھی یا میرا بٹیرہ نہیں لڑتا تھا میں نے اپنے پیر صاحب سے دم کروایا تھا تو اب ہر چیز ٹھیک ہے سینا تان کر تڑیاں لگا لگا کر بتاتے ہیں جیسے ان کے پیر صاحب نے چاند توڑ کر ان کو تحفے میں دے دیا ہو موز کارین آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ کیا پیر کا کام گائے کا دودھ نکلوانا یا بھینس کو حمل ٹھہرانا یا مرگیوں سے انڈے لینا رہ گیا ہے کہ کیا پیر کا کام اتنا گھٹیا ہے حالانکہ ہماری جان اور ایمان کے مالک محبوب خدا وند تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ میری امت میں جو مرشد ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے تو یہی اب کام رہ گیا ہے مرشد کامل کا کہ وہ دو نمبر معالج بن کر پھرتا ہے نہیں نہیں یہ کام مرشد کا نہیں ہے شوب دے باز یہ دوسرا کام ہے جو لوگ اپنا کر اپنی روزی کما رہے ہیں اور اسلام کی روح پر پاش, پاش کر دینے والے حملے کر رہے ہیں اسلامی طور طریقوں سے بھی امت مسلمہ کو محروم کھلی گمراہی میں ڈال کر ان بہتر گروہوں میں شامل کرنے کے خواہاں بن چکے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسا علیہ السلام کے اکہتر فرقے تھے جن میں ایک نجات والا تھا اور باقی ستر گمراہ ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بہتر فرقے تھے جن میں ایک نجات والا تھا اور باقی اکہتر گمراہ ہو گئے فرمایا کہ میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے جن میں ایک نجات والا ہوگا اور باقی بہتر فرقے گمراہ ہوں گے یہ لوگ پیری کا روپ دھار کر لوگوں کو سرات مستقیم سے روک رہے تھے حالانکہ حقیقی معنوں میں مرشد کا کام بھی سرات مستقیم پر چلنا اور چلانا ہے کیونکہ مرشد خلیفات اللہ ہوتا ہے اللہ تعالی کی نیابت کا حامل ہوتا ہے اس کا ہر کال اور ہر فعل اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ میرا کال اور فعل ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو پہلے جو اللہ کے خلیفے نائب تھے وہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے اور جب آخری نبی ہمارے نبی ایسے نبی جو اپنی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے بھی نبی تھے جو اللہ تعالی کی نیابت کے حامل رہے ہیں اور اب بھی مرشد کی جو تعریف قرآن سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مرشد تمام تر پلیدیوں سے اور ناپاکیوں سے نکال کر بہرے معرفت میں ڈال دے جہاں پر مرید اللہ تعالی کے انوار و تجلیات کا بلا حجاب مشاہدہ کرتا ہے لیکن شوبے باز پیر اس کام سے روکتے پھر رہے ہوتے ہیں اور پیسوں کے بھاؤ اپنی پیری کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی سے ہم کنار کرنے کے لیے ایسی طرف گامزن کر دیتے ہیں کہ پیسے دو اور خلافت لو جن کو یہ پتا ہی نہیں کہ مرشد کیا ہے اور مرید کیا ہے اپنے آپ کو مرشد اعظم کہلواتے پھر رہے ہیں اور اپنے کرتب کا مظاہرہ کر کے سادہ لوہ مسلمانوں کے ایمان پر تضاب پھینک کر مسلسل مشق کر رہے ہیں مثلا کئی پیر یہ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کرو تمہیں مدینہ نظر آئے گا تمہیں خدا نظر آئے گا تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے تم فلاں مقام تک پہنچ جاؤ گے حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ صرف یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے پیر ہیں اگر کوئی مرید یہ کہہ دے کہ پیر صاحب مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا تو فقط یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ تمہارا وضو ٹھیک نہیں تھا یا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور کئی لوگ اور طریقے بھی اپناتے ہیں یعنی کوئی مرید بیچارہ جو تبخیر کا مریض ہو کہہ دیتے ہیں کہ اس پر جنات کا سایہ ہے اور اس غریب کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے ایک اور طریقہ یہ بھی اپنی پیری بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مرید کو حکم ہوتا ہے کہ تم فلاں وظیفہ کرو تمہارے پاس اتنے پیسے آئیں گے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بندہ تو پہلے ہی دنیا میں اتنا غرق ہے کہ ان مرشدوں کے پاس آتا ہے کہ اسے اللہ کی ذات سے واصل نصیب ہو جائے مرشد الٹا اس کو ایسی راہ پر ڈال دیتا ہے کہ وہ دور ہی دور ہو جاتا ہے آخر ایک دن وہ آ جاتا ہے جب وہ پیروں کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے شبد بازی کی پیری کے متعلق حضرت سکی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ صاحب فرماتے ہیں اگر ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے کہ میں پیر ہوں تو جان لو کہ وہ پیر نہیں ہے وہ مکھی ہے جو ہوا میں اڑ رہی ہے اور وہ راہجن ہے اگر ایک آدمی سمندر کی سطح پر مسلّہ بچھار کر نماز پڑھ رہا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیر ہوں تو جان لو کہ وہ پیر نہیں وہ تنکا ہے جو پانی کی سطح پر قائم ہے اگر ایک آدمی آگ کھا رہا ہے اور یہ دعوی کرتا ہے کہ میں پیر ہوں وہ مٹی کا بنا ہوا تندور ہے لیے اپنے مرید کو بغیر کسی چلا وظیفہ اور بغیر کسی عبادت و ریاضت کے پہلی ہی ساتھ میں اس کا ہاتھ جب اپنے ہاتھ میں لے تو اسے منت قبل انتم اور اضا تم الفقر فہو اللہ کے مقام پر پہنچا دے محترم قارئین پیر کی صحیح اصطلاح اور تشریح بھی یہی ہے کہ جو حضور حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے کر دی ہے آپ اپنے پنجابی کلاب میں ارشاد فرماتے ہیں نہیں فقیری جھلیاں مارن ستے لوگ جگاون ہو نئی فقیری واندی ندی سکیاں پار لگاون ہو نئی فقیری وچ دریا دے مصلی پا ٹھہرامن ہو نام فقیر تنہا دا یا حضرت باہو جڑے دل وچ یار ٹکاون ہو وما علینا الا البلاغ المبین